بہار عشق حقیقی سیدی حسین دی محبی و محبوبی مرشدی و مولا رحم بلّہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ عشاہ بہار عشق حقیقی عشق دل کو بہار دیتا ہے عشق دل دیتا ہے دی دل کو بار دیتا جنمی جان سار دیتا مو تصل پہ میرا کئی پاتے مو سر پہ میرا کئی نجر کیا دے شمار دیتا ہے نجر کیا دے شمار دیتا ہے دے مو قصل پہ میرا کئی نجر کیا میں شمار دیتا ہے اس دل کو بہار دیتا ہے جن جان نثار دیتا اے لے دل کے کرم کا کیا کہنا اگلے دل کے کرم کا کیا کہنا دردے دل بار بار دیتا ہے دردے دل بار بار دیتا ہے اے دل کے کرم کا کیا کہنا درد دل بار بار دیتا ہے درد دل بار بار دیتا ہے اسم دل کو بہار دیتا سار دی ہے کرامت ہے نورے تباہ کی کیا کرامت مت کھانا اس نے پانی سے دو کا مت کھانا ایک پانی کمار دیتا ہے ایک پانی کمار دیتا ہے اس نے پانی دونو کا مت اندر اندر ہی بچی جمع اندر گل بل کو کہتے ہیں گل بل گل گل کے بارے مشہور ہے کہ پھولوں پر فضا رہتا ہے اور ان کے غم میں روتا رہتا ہے جب فضا آتی ہے پھول جھڑ جاتے ہیں پتیاں جھڑ جاتی ہیں بول سارے اجڑ جاتے ہیں گلستان اجڑ جاتا ہے خزاں آ جاتی تو وہ پھر روتا ہے مارے اس میں نصیحت کہ ایسی فانی صورتوں کے اوپر مرنا اور خود کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے بلکہ اللہ پر فدا ہو جاؤ جو اللہ ہمیشہ سے ہے اور خالق حسن ہے اور ہمیشہ باقی رہے اگرچہ چیز سارے حسین اللہ ہی کے حسن جمال کا ایک عکس ہے لیکن ان کو دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے ہی منع فرما دیا کہ عکس تو ہے لیکن اس عکس کو دیکھنے سے تمہارا ایمان خاک میں جل جائے گا جیسے خاک کی طرح جل جائے گا جیسے وہ شیشہ ہوتا ہے عادثہ ہوتا ہے اس کو وہ آئینہ ایسا ہوتا ہے اس کو آتیشی آئینہ کہتے ہیں جس کے در سورج کی شعائیں پڑتی ہیں اس کے آگے جس جگہ شعائیں مرکوز ہو جاتی ہیں وہ چیز جل جاتی ہے ایک جگہ مرکوز کرنے ایسی یہ حسین شکلیں جو ہے ان کو دیکھنے سے ہی ایمان ہمارا جل کر خاک ہو جائے گا پل بس اپنی دے وفائی سے اندھیوں کو خار دیتا ہے آپ رانے تکو جو ہے میں سم جو ہے اب زندگی پل بہار دیتا ہے زندگی پل بہار دیتا ہے بہت جو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں وہ اللہ کے راستے میں غم غم آتا ہے تو اس سے گھبرا جاتے ہیں وہ یہ سوچتے کہ ہم تو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں تو یہ غم کیوں آ رہا ہے پریشانی کیوں آ رہی ہے رکاوٹ کیوں آ رہی ہے تو یہ یہ نادانی کی بات ہے کیونکہ اللہ کے راستے میں جب انسان چلے گا تو اس کو یہ سب چیزیں برداشت کرنی ہوں کہ ورنہ پھر سبق کس چیز پہ کرے گا سبق کی جو تین قسمیں میں حد میں بیان فرمائیں کہ ان اللہ صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مائیت ہو جاتی ہے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو کیسے ہو جاتے ہیں جس درجے کا صبر ہوگا اسی درجے کی میت مومن کو حاصل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی صبر کی بھی قسم عزت نے بیان فرمائی صبر وع کے عبادت کرنے میں اگر چن آگواری ہے دل نہیں چاہ رہا لیکن اس وقت کا صبر یہی ہے کہ اس کو ناگواری کو بھی برداشت کریں اور تاج کو بجا لائیں ایسے ہی اسبرف المصیبت کی کوئی مصیبت آ گئی اس میں صبر کرے تم نے فرمایا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو بھی تکلیف مومن کو آتی ہے اس پہ ضرور بھی ضرور اس کو اجر ضرور ملتا ہے اور اگر وہ صبر بھی کر لے تو اس کا الگ سے اجر ملتا ہے تکلیف کا صبر اجر الگ ملے گا اور اس پر صبر کر لے تو اس کا اضر اور زیادہ بڑھ جائے گا تو اسبر فلمصیبت اور عصبراسیہ کے گناہ سے بھی گناہ سے بچنے میں جو دل پہ تفاضا آ رہا ہے اس سے تبازے سے بچنے میں اس کو تپاضے کو توڑنے میں جو غم ہے اس کو بھی برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے تو یہ سب یہ سب چیزیں اللہ کے راستے میں آتی ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے انہیں غموں کو تو اٹھا کر اللہ کو پایا جاتا ہے اگر ان مشکلات سے ڈر جائیں گے رکاوٹ سے ڈر جائیں گے تو پھر اللہ کو کیسے پائیں گے یہ ایک امتحان بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ رکاوٹیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ ان پریشانیوں میں ثابت قدم رہتا ہے کہ نہیں یہ بھاگ جاتا ہے ہمارے راستے سے اس لیے اور بہت سے لوگ کو وہ صابست بھی تنگ کرتے ہیں تو جتنی بات تو حضرت نے فرما دیا کہ وہ کو اہمیت جتنی دینی نہیں چاہیے وہ کو کوئی قدرت نہیں ہے کہ آپ کو پکڑ کے جو ہے وہ بیٹھا کے رکھ لی اور نہ ہی وہ ساغذ کے آنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے کوئی پکڑنی ہے کتنے بھی گندے بسوں سے آ جائے کیسی بھی خیالات آ جائے اس سے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ان کی طرف انتقاد نہ کرے اس کا علاج یہی ہے اور کام پر توجہ دے کہ ہمیں اس وقت ہمیں کیا کام کرنے کا ہے اس وقت کس کام کی ضرورت ہے جیسے شہر میں ذکر بتایا ہوا ہے اور کہ وہ ساویز آ رہے ہیں تو اس و ساوس آئے لاکھ و ساوس ہیں آپ دیکھیے کہ ہمیں اس وقت کرنا کیا ہے اگر ہماری تجبیات کا وقت ہے ذکر کار کا وقت ہے تصویر اٹھاؤ اور شروع ہو جاؤ اللہ اللہ کرو عمل پہ اللہ ملے گا کیفیات سے کچھ نہیں ہوتا کیفیات ہو یا نہ ہو خیالات کتنے بھی آئے حضرت نے فرمایا کہ جیسے دیکھو حرمین شریف میں دکاندار ہے تو وہ کھانا بھی کھا رہا ہے ساتھ میں آخوں کو بھی دیکھ رہا ہے اس کو فرصت بھی نہیں ہوتی کہ وہ کھانا الگ سے جا کے کھائے اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ وہ گاہکوں کے درمیان ہی پھر اس کو کھانا بھی کھانا پڑتا ہے اور گاہکوں کو جواب بھی دے رہے ہیں کہ اتنے ہے پیسے بھی لے رہا ہے دے بھی رہا ہے کھانا بھی ساتھ میں کھا رہے ہے تو جو کھانا کھاتا ہے تو اس کا پیٹ میں جا رہا ہے اس کے تنگ کو لگتا ہے کہ نہیں لگتا ایسے ہی کیفیت کا انتظار مت کرے بلکہ اللہ اللہ کرتا رہے نفع ہوتا رہے گا محسوس چاہے ہو یا نہ ہو ہم محسوسات کی دنیا میں نہیں رہتے ہم تو عمل کی دنیا میں رہتے ہیں عمل کیے کی جاؤ کام بنتا جائے گا محسوس ہو یا نہیں ہو اس لیے وساوز سے بھی اور خیالات کو وساوز کو اہمیت نہیں دینی چاہیے اس کا علاج تو ایک ہی ہے عدم انتفاق یعنی ان کو زیادہ توجہ نہ دو جیسے بجلی کی ننگی تار ہوتی ہے تو اس کو اگر پکڑو تو, تو بھی کرنٹ لگے گا ہٹانے کی کوشش کرو تو بھی کرنٹ لگے گا تو وساوز بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کو پکانے کی بھی کوشش نہ کرنی چاہیے کہ کسی طرح سے بھاگ جائیں بلکہ کام میں لگے رہنا چاہیے کسی بھی جائز کام میں اگر ذکر اذکار کا وقت ہے تو ذکر اذکار کرو تلاوت کا وقت ہے تلاوت کرو کوئی دوسرا کام کاج کا وقت ہے سبزی وغیرہ لانا ہے گھر کا کام کرنا ہے وہ کرو دفتر کا کام کرنا ہے وہ کرو اور گھر کا کوئی گھرداری کا کام ہے وہ کرو تو یہ بیٹھے نہ رہو خیالات لے کے بیٹھ جاتے تو صوفی کو شیطان جانتا ہے کہ صوفی کو اگر نماز کا پہکاؤں گا کہ نماز نہ پڑھو تو وہ نہیں مانے گا میری بات اسی طرح اس کو کوئی کام سے روکوں گا وہ نہیں مانے گا مگر اس وساوس ڈال کے پریشان کرتا ہے تاکہ وہ غمگین ہو جائے اور جو غمگین ہو جائے گا تو وہ تاغ سے محروم ہوتا جائے گا اس کے پھر عبادت میں وہ یہ سوچے گا کہ وہ یہ بھی کیفیت نہیں ہے وساوس بہت آ رہے ٹھہر کے کروں گا یہ دھوکہ ہے اس تجویز سنبھالو اور جگہ کرو اور جو بھی کام ہے اس وقت کا کام کرو اور اگر کام نہیں بھی ہے تو کام پیدا کرو کوئی جائز کام کرنے لگ جاؤ چائے بنا کے پی لو باہر کوئی نیک دوست ہو اس کے ساتھ ملاقات کر لو یا گھر میں گھر میں کسی سے بات چیت کرنے لگ جاؤ یہ سب ایک کا علاج ہے تو یہ چیز جو ہے دھوکے میں رکھنے والی ہے یہ شیطان دیکھتا ہے کہ صوفی کو سوفی جو وہ نماز بھی نہیں چھوڑے گا اور اگر میں بیٹھا ہوں گا تو وہ نظر بھی خراب نہیں کرے گا نظر کی بھی حفاظت کرے گا تو آخرکار وہ تھک کے پھر یہ کام کرتا ہے کہ صاحب اس کو بسار اور خیالات اور الٹے سیدھے بلا کے وہ اس کو پریشان اور غمگین کرتا ہے تاکہ وہ سوچتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں مسلمان بھی رہا کہ نہیں رہا اور وہ ایک تاج سے محروم ہونے لگتا ہے نماز بھی چھوڑ دے گا اس کار بھی چھوڑ دے گا بعض اوقات نماز بھی رہ جاتی ہے تو یہ وساوس کو اہمیت نہ دینی چاہیے اور نہ ہی اللہ کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں جس سے لوگ لوگ بھی لانگ ٹانگ کرتے ہیں بھی باتیں بنا دیتے ہیں. ان کو بھی خاطر میں یہ بھی اللہ کے راستے کا غم ہے ان کو بھی خاطر میں نہیں لانا چاہیے اور ایسے وقت میں یہ سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کو کتنی تکلیفیں پہنچیں اور کتنی انہوں نے مشقتیں اٹھائیں آج تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ایک ذرہ بھی وہ تکلیف نہیں جتنی باتیں ہم سارے انبیاء علیہ السلام کو کا لوگوں نے مذاق اڑایا معاشرے نے مذاق اڑایا محلے والوں نے مذاق اڑایا تو ہم کون سے خصوصی لوگ ہو کہ ہمارا مذاق نہ اڑایا جائے اور اس زمانے میں تو دین یہاں تو دین پہ عمل کرنا کتنا آسان ہے اور اس زمانے میں تو انبیاء کو جب اللہ تعالی نبوت دیتے تھے فسالت دیتے تھے اس وقت تو وہ اکیلے ہوتے تھے تبلیغ کرنے والے اللہ کی طرف بلانے والے اکیلے اکیلے کئی کئی برسوں جو ہے نے محنت کی تب کہیں جا کے چند لوگ مسلمان ہوتے تھے تو وہ زمانہ کتنا انبیاء نے کتنی تکلیفیں اٹھائی اور ہمارے ذرا سا کوئی بات کوئی کچھ کہہ دیتا ہے فوراً داڑی کو چھوٹی کر دیا کبھی کچھ اور کام کر لیا کبھی ٹہلنے ڈھک لیے ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا تو خلا سے شریعت اس میں دعوت میں رسومات میں شرکت شروع کر دی تو یہ, یہ تو مردانگی کی باتیں نہیں ہے یہ تو ہجڑے हैं کی باتیں ہیں اس سے ٹرنا نہیں چاہیے لوگ کچھ بھی کہیں ہم, ہم یہی ہم کو یہی جواب دینا چاہیے کہ سارا جہاں خلاف ہو پڑھوانا چاہیے پیش نظر تو مرضی یہ جان آنا چاہیے ہم تو اللہ کی مرضی پر چلنے آئے ہیں دنیا میں لوگوں کی مرضی پہ تھوڑی چلنے آئے ہیں انہوں نے قصہ پہلے بھی سنایا تھا کہ باپ بیٹا کہیں جا رہے تھے گدے پر بیٹھے ہوئے تھے دونوں تو لوگوں نے باتیں بنائی کہ یہ کیسے ظالم ہے ایک گدھے کے اوپر تو ابا بھی بیٹھا ہوا ہے اور بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے تو ان سے جب ایک دو لوگوں نے کہا تو ان کو پھر خیال پہلے بیٹا اتر گیا اب اب با چلے جا رہے ہیں گدے پیج تو لوگوں نے باتیں بنائی کہ کیسا ظالم باپ ہے بیٹا پیدل چل رہا ہے بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے اور خود مزے سے سواری کر رہا ہے تو اب باپ اتر گیا بیٹے کو بیٹھا دیا اب لوگ کوئی باتیں بنانے لگ گئے کہ کیسا معاملہ ہے کہ بیٹا, بیٹا بیٹھا ہوا ہے جوان اور باپ پیدل چل رہا ہے تو عجیب و نظام ہے دو چار لوگوں نے کہا تو اب انہوں نے سوچا کیا کریں دونوں ہی پیدل چلنے لگے گدا بھی پیدل چل رہا ہے وہ بھی پیدل پھر وہ چند لوگ ملے انہوں نے کہا یہ کیسے بے وقوف لوگ گدھا بھی ساتھ ہے پھر بھی اس پہ سواری نہیں کر رہے تو اب, اب دو, ایک ملا دو ملا تین ملا سب نے ہی کہا ہم نے کہا اب کیا کریں تو انہوں نے گدھے کو بانس کے اس کے پیر باندھے اور اس کے پیروں کے درمیان سے بانس نکال کے تھے وہ ایک کندھے پہ باپ نے کندھے پہ ڈالا اور ایک بیٹے نے ڈالا اب گدھے کو وہ لے, وہ لے کے جا رہے ہیں الٹا لٹکا کے اور نتیجے یہ ہوا کہ دریا میں پل کراس کرتے ہوئے آرام سے گر پڑے گئے دینے جو ٹانگیں چلائی تینوں کے چیزوں دریا میں چلے گئے تو لوگوں کی باتیں بنانے سے کیا ہوتا ہے جو کام اپنی ضرورت کا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کی مرضی پہ چلنے کے لیے آئے ہیں لوگوں کی باتوں پہ چلنے کے لیے تھوڑی آئے کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں مشکلات کو اٹھائیں کیونکہ دو ہی دو ہی طریقے ہیں اللہ کو پالیں ایک تو ذکر ذکر کی کثرت جو شیخ نے ذکر بتا دیا ہو اس کی پابندی کرنا اور دوسرا مجاہدہ گناہ سے بچنے میں جو مشکلات آئے اس پر صبر کرنا اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں بس اور جو طاعت میں بھی مجاہدہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کا جین ہی چار لیکن کھڑے ہو گئے بس کیونکہ کرنا ہے کرنے کے کام کرنے سے ہوتے ہیں یہ اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں تو اگر کثرت ذکر اور مجاہدہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہوگی تو کوئی بھی کام نہیں بنے گا یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں صوبت اہر اللہ اور ذکر اللہ پر مطالبہ اور گناہ سے حفاظت گناہ سے بچنے میں مجاہدہ کرنا اسی کو اللہ تعالی نے فرمایا فینا ودینہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں اور مجاہدے کی جس میں یہی بتا دیں تو ان کو اللہ تعالی اپنی طرف بلا لیتے ہیں اپنا نوصول نصیق فرما دیتے ہیں جو بغیر اس کے راستہ طے نہیں ہوتا اور کیفیات کے چکر لے ہی نہیں کیفیات جو ہے اللہ سے ٹوٹ کر کیفیات کی تمنا کرنا غیر اللہ کی تمنا کرنا ہے ہم نے تو اللہ اللہ, اللہ اللہ کو پکارنا ہے اللہ کے لیے کیفیات کے لیے تھوڑی پکارنا ہے اللہ کو کیفیات ہم کو دینی ہوں گی دے دیں گے نہیں تو کام تو بنتا رہتا ہے اور اللہ کا راستہ ہوتا رہتا راہِ تک بے جو ہے راہِ کرنے تک جو ہے اپ زندگی پھل بہار دیتا ہے زندگی پھل بہار دیتا ہے تھوڑے عرصہ غم آتا ہے جائیدہ ہوتا ہے مشکلات آتی ہیں اس کے بعد یہ مجاہدات ہلکے کر हैं جاتے ہیں پھر اسی گناہ سے بچنے میں وہ, وہ مشقت نہیں اٹھانی پڑتی آہستہ آہستہ عادت پڑتی جاتی ہے پڑتی جاتی ہے حتیٰ کہ طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے گناہ سے بچنا نیکی کرنا پھر یہ مجاہدات پھول پھول کی طرح ہلکے ہو جاتے ہیں اور مزیدار بھی ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے کا غم اٹھانے میں پھر مزہ آنے لگتا ہے. رائے کنو جو ہے اب تر رائے تکوار میں گم جو ہے اپ زندگی پر بہار دیتا ہے زندگی پر بہار دیتا ہے دل کو بہار دیتا ہے جلدی جان نثار دیتا ہے دیس میں تذکرہ وطن دنیا کے پردیش میں اب آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ حضرت والا کے ملفظات جنوبی افریقہ کے سفر جو جنوبی افریقہ کے دسویں سفر پر جنوبی افریقہ کے مختلف مقامات پر ہوتے رہے ملفظات و ارشادات محض تحصیل علوم کافی نہیں ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ملفوظات بہت بہت سے لوگوں کو ملفوظات بہت یاد ہیں مگر گناہوں میں مبتلا ہیں اس لیے اپنی علمی قابلیت پر ناز نہ کرو ملفوظات نوٹ کرنا آسان ہے لیکن حسینوں سے نظر بچانا گناہوں سے بچنا مشکل ہے گناہوں سے نہیں بچتے اور شہر کے ملفوظات سب یاد ہیں تو یہ شخص کتنا محروم ہے کہ علوم کے رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ملفوظات بیان کرنے سے تقریر کرنے سے تصنیف و تعلیف سے اپنے کو بڑا مت سمجھو بڑے آدمی ہوتے تو متقی ہوتے جو جتنا بڑا متقی ہے اتنا ہی بڑا ولی اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے اولیاء سب, سب متقی ہیں ان متقون مگر تقوا کلی مشق ہے اپنی حالت پر شرمندہ رہو کُلی مشق کے اس کے دراجات ہوتے ہیں جیسے عرب نے فرمایا تھا کہ ایک سفید کپڑا ہے اور ایک اس سے زیادہ سفید ہے اس سے زیادہ سفید ہے اس طرح سفیدی بڑھتی جاتی ہے ایسے تقوی کے جو دراجات ہیں وہ لامتنائی ہیں لامحدود ہیں اپنی حالت پر شرمندہ رہو یہ نہ سمجھو کہ میں نے مرفودات بیان کر دیے یا عمدہ تقریر کر دی یا کوئی بہت اچھی تعریف ہو گئی تو میری برتری ثابت ہو گئی بعض دفعہ ملفوظات لکھنے والے محروم رہ گئے اور غیر عالم اور ملفوظات نہ لکھنے والے باوجہ تقوا کامیاب ہو گئے میرے شہر پھول پوری فرماتے تھے کہ ہر متکبر احمق ہوتا ہے ان یعنی تکبر کی بیماری احمق لوگوں کو ہوتی ہے جو جتنا احمق ہوتا ہے اتنا ہی متکبر ہوتا ہے ورنہ عقل کا تقاضا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے کیسے اپنے کچھ اچھا سمجھتے ہو بعض پڑھے لکھے ہونے کے باوجود گناہوں میں مبتلا ہیں اور جاہل جپٹ ان سے اچھے ہیں اس لیے ملفوظات لکھنے کو ملفوظات رٹنے کو اپنے علوم کو برتری کا سبب نہ سمجھو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا ان اولیاضات اولیاء اللہ وہ نہیں ہیں جو ملفوظات بہت یاد رکھتے ہوں یا تحجد بہت پڑھتے ہوں یا اشراف بہت پڑھتے ہوں فرماتے ہیں میرے اولیاء وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں حرام خواہشات سے بچتے ہیں دل کا خون پیتے ہیں دل کا خون پینا اللہ کے شیروں کا کام ہے یہ ہیجوں کا کام نہیں ہے اب ہر شخص اپنی حالت کو دیکھ لے کہ وہ کتنا گناہوں سے بچتا ہے گناہوں سے بچنے سے ولایت ملتی ہے ملفوظات نوٹ کرنے سے نہیں شہد پر فرض ہے کہ وہ مواقع قبل اور مواقع بڑائی کی نفی کرتا رہے مربی پر فرض ہے کہ وہ نگرانی رکھے کہ کسی کے نفس میں ایک درا ایک اشاریہ بڑائی نہ آنے پائے اپنے کو پاک باز مت سمجھو فلا وزق کو ان اپنے نفس کو مذکا مت سمجھو لیکن اپنا تزکیہ کرو قد افلح من کا وہ فلاح پا گیا جو گناہوں سے پاک ہو گیا اللہ کو راضی کرنا کوئی معمولی نعمت ہے بس جب دل میں بڑائی آئے تو اپنے گناہوں کو یاد کر لو گناہوں کا کرنے والا اپنے کو انعام کا مستحکم سمجھے گا گناہ کا انعام کیا ہے کہ جوتے نہ پڑے اللہ تعالیٰ اس کی سزاؤں کو معاف کر دیں عذاب نہ دیں بس کبر سے اپنے کو بری رکھو بہت خطرناک بیماری ہے غیر شعوری طور پر آدمی میں تکبر آ جاتا ہے کہ میں بہت بڑھیا آدمی ہوں اپنے کو ہر ایک سے کمتر سمجھو جس کو ہم برا سمجھتے ہیں اور وہ بے نمازی ہے داڑھی مناتا ہے لیکن ممکن ہے اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول ہو اور وہ بخش دیا جائے اور ہمارے کمینے پن سے کوئی ایسا عمل ہو گیا ہو کہ اللہ تعالی ہم کو پکڑ لے اس لیے خوف اور امید کے درمیان رہو نہ اتنا خوف کرو کہ مایوسی طاری ہو جائے کیونکہ مایوسی تو جب ہو کہ ہمارے گناہوں سے اللہ کی رحمت اور مغفرت کا دائرہ کم ہو اللہ کی رحمت اور مغفرت غیر محدود ہے نفس کو مٹاتے رہو اکڑو مت جو گناہ ہو گئے ان پر نادم رہو مگر اللہ کی رحمت سے امیدوار بھی رہو اللہ مہن رحمت کا اوس اوند اے اللہ آپ کی رحمت میرے گناہوں سے بہت وسیع ہے سامنے سمندر کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دیکھو تاحد نظر پانی ہی پانی ہے اگر دنیا بھر کے سائنسدان جمع ہو جائیں اور بین الاقوامی ایجنڈا پیش کریں کہ اتنا پانی پیدا کرنا ہے تو کیا کر سکتے ہیں ساری کائنات میں اللہ کی اتنی نشانیاں ہیں کہ کافروں پر بھی حجت ہے اور کافروں کو بھی ایمان لانا فرض ہے کافر اسی لیے پکڑے جائیں گے کہ نشانیاں تو خود اللہ کے وجود کی دلیل ہیں اللہ ان سے پوچھیں گے کہ کی کیا تم نے میری نشانیاں نہیں دیکھی تھیں میری نشانیاں دیکھ کر تم کیسے کافر رہے پندرہ سال میں پالے ہونے کے بعد ہر انسان میں اتنی عقل ہو جاتی ہے کہ وہ زمین آسمان چاند سورج سمندر پہاڑ وغیرہ بے شمار نشانیاں دیکھ کر اللہ پر ایمان لا سکتا ہے اب تو ریڈیو سے تمام دنیا میں خزانے سن رہے ہیں اور ہر کافر یہ جانتا ہے کہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف دین اسلام میں نجات ہے اسلام کے علاوہ جو دوسرا دین اختیار کرے گا جہنم میں جائے گا لہذا ان کے ذمہ فرض ہے کہ تحقیق کریں اب اگر کوئی کہے کہ جو کافر کے گھر پیدا ہوا اس کو ایمان لانا مشکل ہو گیا اور جو مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا تو جو کافر کے گھر پیدا ہوا اس کا کیا قصور ہے جواب یہ ہے کہ ایک اللہ تعالی کا فضل ہے اور ایک عادل ہے جس کو مسلمان کے گھر پیدا کیا وہ اللہ کا فضل ہے اور جس کو کافر کے گھر پیدا کیا وہ اللہ کا عدل ہے عدل کیا ہے کہ کافر کو بچہ کافر, بچ, کافر کا بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا اس پر ایمان لانا فرض نہیں کیونکہ بالغ ہونے سے پہلے اس کی عقل اس مقام پر نہیں پہنچی کہ اللہ کو پہچان سکے چنانچہ بالغ ہونے سے پہلے کافروں کے جو بچے مر جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے عاد کے اعتبار سے کافروں کو ایمان لانا پندرہ سال کے بعد یعنی بالغ ہونے کے بعد فرض کیا کہ اب تمہاری عقل اس قابل ہو گئی کہ مجھ پر ایمان لا سکے لہذا اب میری نشانیاں دیکھو آسمان دیکھو سورج دیکھو چاند دیکھو سمندر دیکھو پہاڑ دیکھو اور مجھ پر ایمان لاؤ کہ کوئی ذات ہے جو قابل مطلق ہے جس نے ان کو پیدا کیا کیونکہ کوئی چیز بغیر پیدا کرنے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی تو کافروں پر عادل ہے اور ہم پر فضل ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے ایمان لانا آسان کر دیا اور فضل عادل کے خلاف نہیں اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے دو مزدور رکھے اور وعدہ کیا کہ ہم دونوں کو مزدوری کے پچاس پچاس رین دیں گے رین اس سکا ہے جنوبی افریقہ کے کرنسی کا نام ہے وہیں رعایت سے حضرت نے رین فرمایا ہم دونوں کو مزدوری کے پچاس پچاس رین دیں گے اور ہنسنے وعدہ شام کو دونوں کو پچاس پچاس رین دے دیئے تو یہ عدل ہے اور ایک مزدور کو آپ نے کہا کہ لو سو رین کی ایک گھڑی بھی لے لو تو پہلا مزدور یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گھڑی دینا عدل کے خلاف ہے عدل کے خلاف تب ہوتا کہ جو مزدوری طے کی گئی تھی وہ نہ دی جاتی پچاس رین تو دونوں کو دے دیے لیکن ایک مزدور کو جو انعام دیا یہ فضل ہے جو عدل کے خلاف نہیں اسی طرح کاتر اور مومن دونوں کو عقل برابر دی کہ عقل سے وہ اللہ اور ایمان لا سکتے ہیں یہ عدل ہے لیکن جس کو مسلمان کے گھر پیدا کیا گیا اور ایمان لانا اس کے لیے آسان کر دیا یہ فضل ہے جو عدل کے خلاف نہیں عادل کے خلاف جب ہوتا کہ دونوں کو عقل برابر نہ دی جاتی جس کو مومن کے گھر میں پیدا کیا وہ فضل کے تحت ہیں اور جس کو کافر کے گھر میں پیدا کیا وہ عادل کے تحت ہیں ان کے پاس اتنی عقل ہے کہ جس سے وہ اللہ پر ایمان لا سکتے ہیں لیکن باوجود استعداد کے ایمان نہیں لاتے اسی لیے مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کرشمہ ارشاد فرمایا کہ گناہ سے ایسے ڈرو جیسے سانپ سے ڈرتے ہو گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگا دو لیکن اگر کبھی مغلوب ہو جاؤ تو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو گناہ سے منہ کالا کرنے والے اللہ سے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ اور ہمرحمین ہیں وہ گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے اور منہ کو اجالا بھی کر دیں گے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے قاتل اور کتنے بڑے مجرم تھے اللہ نے ان کو ایمان عطا فرما دیا اور ان سے بہت بڑا کام بھی لے لیا گناہ گار بندہ اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے کام لے لیتے ہیں جس سے اس کی آبرو بحال ہو جاتی ہے چنانچہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی سے اتنا بڑا کام لیا کہ مسلم کذاب کو ان کے ہاتھوں سے قتل کرایا اس کے قتل کے بعد فرمایا قتلت فی جاہیلی خیر الناس و قتل فی اسلامی شر الناس فتل کا بھی تل کا میں نے اپنی جاہلیت کے ایام میں خیر الناس یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا اور میں نے اسلام کی حالت میں شر شرال یعنی مسلمان قزاب کو قتل کیا حسن کا انتظام ہوتا ہے عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سے ایسے عزت کے کارنامے لے لے جس سے ہمارا مو بھی اجالا ہو, ہو جائے آمین اللہ بس بھائی اللہ تعالیٰ کو بار بار یہی کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں تھوڑے دن کی تقریب تھوڑے دن کا غم تھوڑے دن کی مشکلات ہیں اللہ کے لیے ہم ان کو برداشت کر لیں اور اس سے گھبرائے نہیں کیونکہ دنیا سے جب جائیں گے تو یہ پریشانیاں مشکلات غم یہ سب کے سب یہیں چھوٹ جائیں گے بلکہ دنیا سے جانا تو بھی بہت دور ہے اس کو حضرت نے فرمایا کہ مانا کہ میر گلشن جنت دور ہے عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے یعنی گناہوں سے گناہوں سے بچنے میں جان کی بازی جو لگا دیتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے اور جب اللہ کو پا لیتا ہے تو دنیا میں جو یہ ابھی جو ہمارے ساتھ پریشانی مشکلات رکاوٹیں معلوم ہو رہی ہیں مشکل معلوم ہو رہا ہے یہی دین اللہ تعالیٰ بہت ہی آسان اور مزیدار کر دیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں چلنے میں اسے خوب مزہ آنے لگتا ہے اور اس کو جنت سے بڑھ کر مزہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے طرح طرح کی بشارتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ تقوی اختیار کرے گا من تف اللہ سارا آمینن بھی بلا دی اردو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے تقوی اختیار کیا جہاں جائے گا وہ امن سے رہے گا اور قرآن پاک میں کتنے وعدے ہیں منطقی کے لیے یہ سب ہمارے لیے نعمتیں ہیں دنیا بھی ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے خدمت کے لیے لیکن افسوس کہ ہم اللہ کو بلا کر معاشرے کی اور روایات کی اور رسومات کی بھیڑ چڑھ گئے اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے بجائے اس کے کہ دنیا ہماری خدمت کرے ہم دنیا کے خادم بن گئے محتاجوں کے محتاج اور ان کے بھی محتاج اور ان کے خادم ہم بن گئے اور حدیث پاک میں دنیا خلے قتل نم کل تم کہ تمہاری دنیا جو ہے تمہارے لیے بنائی گئی ہے سورج چاند ستارے پہاڑ دریا اور جتنے نباتات اور حیوانات اور جانور جتنی مخلوقات اللہ کی ہیں سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنائی ہیں اور یہ سب انسان کی خدمت کریں اور انسان جو ہے اللہ کو یاد کرے بس اللہ اللہ کرے اللہ, اللہ اللہ کرے جس نے اللہ کو حاصل کیا جو آگے بڑھ گیا اور اللہ کا ولی ہو گیا بہت سے اولیاء کی کو کرامت دے دی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانی کہ ان کے لیے جیسے حضرت سلطان ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ تھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت سے کھانا بھیجتے تھے تو کیوں اس لیے کہ انہوں نے اپنی سلطنت اللہ کے راستے میں پوری قربان کر دی تھی تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو آج بھی حضرت سلطان ابراہیم بن عظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہم حاصل کر سکتے ہیں کوئی مذاق یہ خیالی باتیں نہیں ہیں نعوذ باللہ لیکن ہم لوگ اس کو خیالی باتیں سمجھتے ہیں اور تھوڑی بہت فکر کر لی تھوڑا بہت ذکر اذکار کر لیا لیکن کہیں نگاہ خراب کر دی کہیں زبان سے کچھ کسی کو کہہ دیا زبان سے کسی کو اذیت پہنچا دی کہیں جھوٹ بول دیا کہیں چغلی کھا کہیں غیبت کر دی کہیں حسد کی کوئی بات کہہ دی ان سب باتوں سے جو ہے وہ یہ سب باتیں گناہ ہیں حرام ہیں ان باتوں سے ہم پھر واپس چلتے چلتے گر پڑتے ہیں اور اللہ کے راستے میں چل نہیں پاتے ہیں تو سب سے زیادہ اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے فرائض واجبات اور سنت موقع کی بات کہ نگاہ کی سو فیصد حفاظت رہے اور زبان کی سو فیصد حفاظت رہے کہ ہماری زبان سے بھی کسی کو ذرہ برابر اذیت نہ پہنچے کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں نگاہ اور زبان کہ بہت جلدی انسان جو ہے اپنے نیکیوں کو جیسے غیبت کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن غیبت کرنے والا جو ہے اس کے جس کی, غیبت کی ہوگی اس کی اس کی نیکیاں اس کو دلا دی جائیں گی اور اس کے جب نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے تو اس کو قیامت کے دن کا مفلس کہا گیا ہے کہ یہاں تو خوب عبادت کیا خوب عبادت کیا اب سمجھ رہے کہ میرے لیے تو جنت پکی ہو گئی اور وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کسی کی غیبت کر دی تھی کہیں بدنگاری کر دی تھی کہیں جو بول دیا تھا کسی کو نقصان کرا دیا تھا یا کسی کو اذیت پہنچا دی تھی زبان سے ہاتھ سے کسی بھی قول و فیل سے تو وہ اس کے معلوم ہوا کہ اب اس کی نیکیاں جو جتنی کمائی تھیں وہ غیبت کر جس کی غیبت کی تھی اس کو دی جا رہی پھر نیکیاں ساری ختم ہو گئیں اب نیکیاں ختم ہو گئیں تو کیا بچا ہے لیکن اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا معاملہ بلکہ اس کے گناہوں کو پھر اس کے اوپر لاد دیا جائے گا اگر نیکیاں اس کے بدلہ نہیں بن سکیں گی ریبت کرنے والے کی تو اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے تو یہ اس کو قیامت کا مفلس کہا گیا ہے قیامت کے دن مفلس ہو گئی ہے بالکل یہاں تو اتنی محنت گئی لیکن وہاں حاصل کچھ بھی نہیں ہوا تو آج بھی حضرت نے فرمایا کہ ہمارے پاس اگرچہ سلطنت نہیں ہے بادشاہت نہیں ہے حکومت نہیں ہے لیکن یہ چھ فٹ کی سلطنت اللہ نے ہمیں دی ہے یہ ہاتھ پیر ناک کانسا یہ ہماری رعایا ہے ہم بادشاہ ہیں یہ ہمارے یہ ہماری رعایا ہے تو اس پوری رعایا کے اوپر اس چھ فٹ کے جسم کے اوپر اگر ہم عادل قائم کر دیں عادل کیا ہے کہ سر کا جو کام اللہ نے بنایا ہے اس سے سر سے وہی کام لیں یعنی یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکے غیر کے سامنے نہ چکے اسی طرح سے آنکھ کا اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ غیر محرم پہ نہ اٹھے جن چیزوں کو دیکھنا جائز فرمایا ان پہ اٹھے تو یہ عادل آنکھ کے اوپر قائم ہو گیا ایسے ہی کان سے وہ بات نہ سنیں گانا نہ سنیں قیمت نہ سنے جھوٹ نہ سنے اور کوئی فوج کلامی نہ سنیں تو یہ کان کے اوپر ادو قائم ہو گیا اسی طرح زبان ہے اس زبان کو مالکانہ حقوق اختیار کریں مالکانہ اس کو لگام دیں کہ یہ نہیں کہ جو بھی جی چاہا بول دیا اول فول وقت دیا بلکہ اس کو سوچ سمجھ کر کہ ہماری زبان سے کوئی بات ایسی نہ نکلے جو اللہ کے مرضی کے خلاف ہو یا ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے تو یہ زبان پہ آلو قائم ہو گیا ایسے ہی ہاتھ ہیں پیر ہیں دل ہے دماغ ہے سب چیزیں دماغ سے اگر کسی کی برے برے منصوبے بنائے گا کسی کو برا کرنے کے لیے برائی کرنے کے لیے تو یہ دماغ کے اوپر یہ نا انصافی ہے دماغ کے ساتھ اور اسی طرح دل, دل, دل ہے سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ نے جو کام ان کے مقرر کیے ہیں ان پیال قائم کرنا یہ اپنی رعایا ہے اس کے اوپر آدو قائم کرنا بس یہ عزر نے فرمایا کہ سلطان عادل کا اس کو انعام مل جائے گا جس کے لیے وعدہ ہے سلطان عادل کے لیے کہ وہ سلطان عادل کو اللہ تعالی سائے ایش میں جگہ دیں گی قیامت کے لیے وہ گاڑ دن آنے والا ہے جب کوئی آدمی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا اور سورج بھی بہت قریب ہوگا اور شدید گرمی ہوگی پیاز کے مارے برا حال ہوگا ننگ دھڑنگ سے ہوں گے اور بڑی بڑا مشکل وقت آنے والا ہے اس وقت کی جو تیاری جو نہ کرے ہم ان لوگ کے سایہ عرش عظیم کا انعام بتاتے رہتے ہیں کہ وہ یہ خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے تو یہ نعمت کی قدر بھی تو ہونی چاہیے پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ عرش کا سایہ جو دیں گے تو کتنی مصیبت کا دن ہوگا اس وقت عرش کا سایہ کتنی بڑی نعمت ہوگی اب تک پتہ نہیں ہوگا کہ اب تک دن آنے والا ہے اتنا مشکل وقت آنے والا ہے کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی بیٹا ماں کو بھول جائے گا اور عورتوں کے حمل گر جائیں گے اس قدر پریشانی کا وقت آنے والا ہے لیکن جو لوگ یہاں دنیا میں اللہ کے ہو کر رہیں گے ان کو ہاں پریشانی محسوس نہیں ہوگی جو لوگ دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے رہے اور گناہوں سے بچتے رہے اور گناہوں پر اپنے استرفار اور ندامت سے تلافی کرتے رہے بس یہی راستہ ہے اللہ اللہ کے چلنے کا کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو گناہوں سے بچنے میں جان کی بازی لگاتے رہو اور گناہ ہو جائے تو استغفار و توبہ سے تلافی کرتے رہو بس اللہ کو پا جائیں گے اور اللہ وہ دنیا میں بھی مزے سے رہے گا اور آخر میں بھی مزے ہی مزے ہوں گے وہاں وہاں پھر اس کو پریو اللہ کے نیک بندوں کو یہ پریشانی کا دن یہ دن پریشانی نہیں محسوس ہوگی حضرت تھانوی نے فرمایا کہ یہ جو ایک ہزار پرست کا دن قیامت کا کہا جاتا ہے یہ یہ نیک لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا جیسے چار رقت فرض کے پڑھ لیجیے بس اتنا سا محسوس ہوگا نیک لوگوں کو اس میں اب نیک نیک کون ہوتے ہیں کہ یہ تھوڑی کہ ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں کبھی گناہ سینکڑوں ہو جائیں ہزاروں ہو جائیں لاکھوں ہو جائیں لیکن ندامت اور تو ہے معاف کرا لوگ سب معاف ہے پھر معاف ہو گیا پھر متقی ہو گیا پھر نیک ہو گیا فکر کی کیا بات ہے یہ راستہ ہے کہ جان کی بازی لگاؤ گناہ سے بچنے میں اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر معافی مانگ لو استفار کر لو اللہ سے معافی مانگ لو لیکن ایک آدمی بالکل پرواہی نہیں کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے بھی حرام آدے لوٹتے رہیں تو اس کے لیے پھر مشکل ہے اور جو دل سے چاہتا ہے کہ میں گناہ چھوڑ دوں اگر سے اس سے چھوٹ نہیں رہے لیکن وہ توبہ استفار بھی کر رہا ہے لگا ہوا بھی ہے تو ان اس کی نجات نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کچھ لائن لطیفہ سنائیے بیٹے سے کہا اس دفعہ تم 90% پرسینٹ مارکس لانا بیٹا نہیں ابو میں تو 100% پرسینٹ لاؤں گا باپ بیٹا کیوں مزاق کرتے ہو بیٹا شروع کیا شوہر بیگم سے دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ میرا ویٹ پڑ گیا ہے یہ دیکھیں یہ جوڑا سات سال پرانا ہے اور ابھی بھی بالکل ٹھیک ہے شوہر بیگم کو دیکھ کر بیگم اللہ سے ڈرو یہ شان ہے جوڑا نہیں لڑکے والے لڑکی دیکھنے گئے لڑکی لڑکے کی ماں نے پوچھا آپ کی بیٹی کچھ کرتی ہے لڑکی کی ماں جی ہاں آٹھ روپئے میں بارہ سو کرتی اگر آپ کافی وقت تک لوگوں کے متعلق بات کرتے رہے پھر آخر میں بولے سانو کی اس کا مطلب ہے آپ واقعی پیور پنجابی بیوی شوہر سے کوئی ایسی بات کریں کہ میں خوش ہو جاؤں اور دوسری کوئی ایسی بات کریں کہ میں ناراض ہو جاؤں شوہر تو میری زندگی ہو بیوی بی خوش ہوتے اور دوسری بات لال کوئی ایسی بات کرے کہ میں خوش شوٹ تو میری زندگی ہوں بیوی خوش کے اور دوسری بات شوہر لانا تو بیوی بیوی بچوں کے لیے کچھ ماں اپنے بچوں کو کچھ पकाती है और कहती है अच्छा ये बताओ की ये मैंने, आ, मैंने कि, किस चीज का गोष पकाया है इशारा देती है इशारा देती हूँ माँ हिंदी का गोश्त पकाती है बच्चों के लिए और कहती है मैं बताओ किस चीज का गोष्ट है मैं इशारा देती हूँ की یہ اس چیز کا گوشت ہے جو تمہارے ابو مجھے پیار سے کہتے ہیں ایک بچہ کہتا کھوتی پکیے امریکہ میں لائٹ جاتی ہے تو پاور ہاؤس کو فون کیا جاتا ہے جاپان میں جاتی ہے تو وہ کوئی اسٹینڈ بائی ڈھونڈتے ہیں پاکستان میں جاتی ہے تو پاکستان میں جاتی ہے تو کھڑکی سے باہر سر نکال کے کہتے ہیں آو سی کہیے السلام علیکم و رحمت بدائے